رحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الحمد لله والصلاه على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اودع فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وقال الله تعالى وقرنا في بيوتكم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى واقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وعطينا الله ورسوله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي على اله واصحابه وسلم मेरे आदरस मुसलमान बुजुर्ग और اور مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں گھر اللہ کی بڑی نعمت ہے گھر کا سکون گھر کا سکون گھر کی راحت آدمی کی صلاحیتوں میں آدمی کی زندگی میں توازن پیدا کرتا ہے صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے با صلاحیت شخص گھر کا سکون نہ رہے صلاحیتوں کو آگ لگ جاتی اس کی صلاحیتیں کم ہونے لگتی ہیں گھر کا سکون مل جائے تو باہر کے آزمائشیں تکلیفیں وہ بھی برداشت ہو جاتی ہے آدمی ان کا بھی تحمل کر سکتا ہے اور گھر کا سکون نہ ہو تو باہر کے ساری انتظامی زندگی بھی متاثر ہو جاتی اللہ ہو جال بمبیوتی کم سکان گھر اللہ کی بڑی رحمت ہے گھر کا سکون اللہ کی بڑی دولت ہے مسلمانوں میں جتنے بڑے کارنامے ہوئے ہیں، اس کی بنیاد گھر بنا اس کی بنیاد گھر بڑے گھر بڑے کرناوں کی بنیاد ہے حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ ایک زندگی میں نئی کیفیت پیش آئی جبر امین سے مل کر آئے طبیعت میں بے چینی کیسی کیفیت تھی گھر آئے گھر کی ملکہ نے ایسی تسلی دی ایسی ہمت بڑھائی ایسا حوصلہ دیا سبحان اللہ اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس رفیق حیات جو زندگی میں پہلی مرتبہ ساتھ آئی تھی بعد میں بھی ان کا تذکرہ کرتے رہے ان کے دنیا سے جانے کے بعد بہت تذکرہ کیا کرتے رضی اللہ عنہ فرمایا کر تھی ہمیں ختیجہ پر رش کہا کرتا تھا تو گھر کا سکون آدمی کی صلاحیتوں کو بڑھا دیتا ہے آدمی کی صلاحیتیں بڑھ جاتی اور اللہ نہ کرے گھر کا سکون نہ رہے تو دولت پیسہ کاروبار زندگی کی یہ ساری چیزیں اس انسان کی زندگی میں توازن نہیں پیدا کر سکتے یہ اعتدال کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا اس کی زندگی گاڑی اپنی پٹری سے ہٹ چکی تو گھر کی زندگی بڑی اہم ہے اسلامی معاشرے میں ایک تو وہ طبقہ ہے جن کے گھروں میں تارا لگا ہوتا ہے ان کا تذکرہ نہیں ان کیا تو گھر کی زندگی کا سلسلہ یہ ختم ہو گیا ان کے بچے نرسری میں پلتے ہیں وہ ایک دفتر میں جاتی ہے یہ دوسرے دفتر میں جاتا ہے گھر میں تالا ہوتا ہے ان کے بچوں کو پولٹری فیوم, پولٹری فارم کے اداروں کی ضرورت ہے اس قسم کے اداروں کی ضرورت ہے مسلمانوں میں اس قسم کے اداروں کا تصور کوئی نہیں ہے مسلمان معاشرے میں تو ماں کی ممتا چاہیے باپ کی شفقت چاہیے تب اس کا معاشرہ معاشرہ بنتا ہے ماں کی ممتا نہ ملے باپ کی شفقت نہ ملے تو مسلمان معاشرے کو اچھا بچہ نہیں مل سکتا مسلمان سوسائٹی کو اچھا فرد نہیں مل سکتا اسے باپ کی شفقت چاہیے ماں کا مامتا اور پیار چاہیے کوئی نرسری اور پولٹری فارم فارم جیسے ادارے وہ ہمارے بچوں کو شفقت نہیں دے سکتے ماں, ماں ہی, ہی اس کی تربیت صحیح کر سکتی ہے بلکہ اللہ نے اس کے اندر ایسی, ایسی ممتا رکھی ہوتی ہے ایسا, ایسا پیار رکھا ہوتا ہے کہ جب بھی بچے کے دل تکلیف پہنچتی تو اس کے زبان سے بے اختیار نکلتا ہے اما اما اس لیے کہ وہ دن کی رات ماں کی شفقت, کی شفقت, شفقت اور پیار, پیار دیکھ رہی ہوتی ہے یا دیکھ رہا دیکھ رہ ہوتا ہے رہ تو با با اسلامی معاشرے کی زندگی گھر سے شروع ہوتی ہے گھر کی زندگی ہے تو معاشرے کی زندگی ہے اور اللہ نہ کرے گھر کی زندگی نہ رہی تو معاشرہ کبھی انسانوں کو زندگی نہیں دے سکتا سوسائٹی زندگی نہیں دے سکتے گھر ہے گھر تو اس گھر کی بڑی اہمیت ہے گھر کی زندگی یہاں دو بنیادی افراد ہیں مرد، عورت میاں بیوی اللہ نے ان دونوں کی مزاج میں صلاحیتوں میں جسمانی ساخت میں تخلیق میں بھی فرق رکھا ہے اور ان کی انتظامی ذمہ داریوں کے اندر بھی فرق رکھا ہے جب اس کی تخلیق میں اس کی صلاحیتوں میں اس کے مزاج میں فرق, فرق ہے فرق تو انتظامی انتظام طور پر بھی ان دونوں کی دونوں زندگیوں میں دائرہ, دائرہ کار میں فرق ہے اگرچہ نئے فیشن نے تخلیق کی ان ساری فرق, فرق, فرق کو مٹانے, مٹانے کی کوشش کی ہے کہ مرد نے عورت کا لباس پہن لیا عورت نے مرد کا لباس پہن لیا عورت نے مرد, مرد کے سے بال بنا لیے مرد نے عورتوں کے سے بال بنا لیے مرد نے عورتوں کی چال شروع کر دی, شروع دی. عورت عورتوں نے مردوں عورت کی چال چلن شروع کر دی لیکن جو فطرتی تخلیق میں فرق ہے وہ تو نہیں مٹا سکتا وہ تو نہیں مٹا سکتا اگر ان کے زندگی کا دائرہ کار بھی ایک جیسے ہوتا کہ دونوں نے دفتر جانا آئے ہوتا آئے اور نے دکان پہ کھڑا ہونا ہوتا آئے آئے آئے اور آئے دونوں میں بازاروں میں بیٹھنا ہوتا تو اللہ ان کی تخلیق میں بھی فرق نہ کرتا جو تخلیق میں فرق کیا مزاجوں میں فرق رکھا صلاحیتوں میں فرق رکھا اس لیے کہ ان کے دونوں کے دائرہ کار میں فرق ہے فرق مرد میں قوت ہے طاقت ہے زیادہ محنت زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہے اس کی ذمہ داری لگائی رسک کمانا باہر کے معاملات سماجی کام سیاسی کام باہر کی ضروریات اس کے سپرد کر عورت, عورت کے مزاج میں تخلیق, تخلیق میں, میں اس کی حیثیت سے صلاحیتیں رکھیں اس کا کام گھر کی زندگی تھی اس کے اندر ممتا ہے جو باپ میں نہیں ہو سکتا اس میں شکت اور پیار ہے جو باپ میں نہیں ہو سکتا اس میں کچھ خوبیاں ہیں جو مرد میں نہیں ہو سکتا اس کا اپنا ایک دائرہ کار ہے وہ کر نفی بو وکر نفی بکن گھر میں ٹھہر جائے گھر میں ٹھہر جائے جب مرد باہر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے اور عورت اندر کھانے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرتی ہے تو اس کی زندگی گاڑی کسی درجے میں توازن رہتا ہے توازن دائرہ کار الگ الگ لگن لگن زندگی کا اختلاط شروع ہو جائے, جائے, جائے, جائے اور یہ عورت, عورت بیچاری پر فریب ناروں میں آ جائے, جائے, جائے کہ اپنی میاں, میاں کی خدمت, خدمت اپنے بچوں کی تربیت, پر پر تربیت گھر کی چار دیواری کے اندر اپنے بڑوں کا احترام اور خیال رکھنا یہ قید ہو اور یہ تنگ نظری سے اس کو باور کرایا جائے اور سینکڑوں ہزاروں انسانوں کی نگاہوں, نگاہوں کا نشانہ بن کے غیروں کے سامنے ایر ہوسٹس بن کے, کے خدمت دل کرنے دل کا نام آزادی, آزادی ترقی, ترقی اسے باور کرا دیا جائے اور اسے وہ ترقی سمجھے, سمجھے, سمجھے آزادی سمجھے تو زندگی کا نظام درم برم ہو جائے زندگی کا نظام خراب ہو جائے فطرت سے ہٹ کر زندگی کا انداز ہے فطرت سے ہٹ کر جس سے فطرتی زندگی متاثر ہوگی میرے عزیزوں وہ معاشرہ کبھی اپنے گھر کو نہیں بنا سکتا کبھی اس معاشرے کے گھر نہیں بنتے جس معاشرے میں مرد عورت کے اندر حیا ختم ہو جائے عورت اپنی حیا سے باہر نکل آئے اور مرد کی آنکھوں میں حیا اور لحاظ ختم ہو وہ کبھی معاشرہ اپنا گھر نہیں بنا سکتا کبھی وہاں میاں بیوی میں اعتماد کبھی وہاں میاں بیوی میں سچی محبت نہیں ہو سکتی جس معاشرے میں یہ مخلوط زندگی گی کافر کے دانشور کافروں کے خود دانشور اپنی سوسیٹی کی تباہ حالی دیکھ کر وہ لکھنے پہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ ہم نے عورت کو بظاہر ورکر برالیا لیکن گھر کی زندگی تباہ کر خود خود کہنے پہ مجبور ہوئی اپنے معاشرے کی تباہی دیکھ کر کہ ہم نے عورت کو باہر نکال کر بظاہر ورکروں کا اضافہ کر لیا اور اور کچھ اور آمدنی میں اضافہ دنی دنی ضرور ہو گیا, گیا. لیکن ہمارے گھروں کی زندگیاں ختم ہو گئی خاندانی زندگیاں ختم ہو تو عورت کی زندگی کا ایک دائرہ کار ہے مرد کی زندگی کا ایک دائرہ کار ہے اگر یہ اپنے دائرے کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو بجا لائیں گے گھر جو بڑے کارناموں کی بنیاد ہے وہاں سے کارنامے نکلے گئے وہاں سے اولاد نئی نسل اس کی تربیت ہو بہت ساری خوبیاں اور اخلاقی صفات بچے ماؤں کی گود ہی میں سیکھا ہیں کوئی مکتب نہیں سکھاتا کوئی مدرسہ نہیں سکھاتا کوئی اسکول نہیں سکھاتا ماں کی گود اسے سکھاتا گھر کی چار دیواری اسے سکھاتا بچپن لیکن یہ ہی ہے جب گھر کی زندگی استوار صحیح خطوط پہ ہو عورت کو اپنی ذمہ داری کا احساس مرد کو اپنی ذمہ داری کا احساس تو گھر کی زندگی اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے پہلی اینٹ ہے اگر یہ اپنی جگہ سے ہل گئی تو اسلامی معاشرے کی عمارت کھڑی نہیں ہو سک کھڑی نہیں ہو سک تو عورت کا ایک دیر کار زندگی ہے کہ وہ گھر کی زندگی کو سنبھالے مرد کی ذمہ داری ہے وہ باہر, باہر کی اپنی ذمہ داریوں کو پورا, پورا کرتے جنت کی ساری عورتوں کی ملکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی سردار اور حضرت علی سے حض فرما لگی گھر کے اندر کی ذمہ داریاں میرے سب اور اللہ کے نبی کا داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی وہ فرما لگے بہر کی ذمہ داریاں میرے سب یہ دائر کار تقسیم ہوا تو اس کی برکت سے میرے عزیز جب گھر بنتا ہے سوسائٹی بنتی ہے گھر بنتا ہے معاشرہ بنتا ہے گھر بنتا ہے قوم بنتی ہے گھر بنتا ہے نئی نسل بنتی ہے اور اگر مسلمان گھروں پہ توجہ نہ دے پھر علی بنتے پھر معاشرہ اور قومری بنی کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو زندگی کے بارے میں ہدایت دی ہے عورت کے بارے میں ہدایت دی ہے مرد کو ہدایت دی ہے کہ وہ زندگی کیسی اختیار کی جائے عورت سے ایک تو یہ کہا کہ گھر میں ٹھہرے وہ فی وہ گھر میں ٹھہرے اور گھر کے معاملات کو سنبھالے اس کے گھر کے کام کاج کو اس کی عبادت قرار دیا عبادت قرار دیا گھر کے کام کاج کو عبادت قرار دیا بچی کی تربیت پرورش کو عبادت قرار دیا اسے ثواب بائے سے اجر بنا دیا اور ساتھ یہ بتایا کہ تیری زندگی کا دائرہ کار کی ہے مخلوط اختلاط بیچ میں حیا کا پردہ ہائے نکل گیا اردو رلی السلاط اسلام کی ازواج اس امت کی ماں بھن بیٹیوں میں تقوی اور تہارت میں سب سے بلند مرتبے پر فائز سب سے اونچے مقام اور حضرات صحابہ, صحابہ رضوان اللہ اجمعین نیکی اور تقوی, او تقوی میں انسانوں میں سب سے, سے اعلی درجے دل پر اللہ اللہ قروبہ دل تقوی سے بھرا ہوا لیکن جب انہیں اپنی ان روحانی ماؤں سے کسی چیز کو پوچھنے کی ضرورت پڑی کوئی چیز لینے کی ضرورت پڑی تو اللہ کا نام اس کا تذکرہ کرتا ویدا س التمہ ویدا س التمہ فس النورا کوئی چیز لینی ہو پوچھنی ہو مرا یہ پردے کے پیچھے بیمارا یہجاب پردے کے پیچھے ایک طرف اس امت کے سب سے پاکیزہ ہستیاں ازواج متحرا حضور کی بیویاں اور ایک طرف اس امت کے سب سے پکیزہ اشخاص حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کا آپس میں تعلق روحانی بیٹے روحانی ماں کا وہ ازواجو ام حضور کی بیویاں تمہاری مائیں وہ ازواجو ام یہ روحانی تعلق لیکن حکم کیا دیا فس الوہ نمیور حجاب پردے کے پیچھے کوئی چیز مانگی جائے پہلے یہ حیات دنوں میں اس قدر رچا بسا ہوا تھا میرے عزیز و ایمان کی برکت سے کہ بچیاں اوریاں لباس پہنتی ہوئی بھی تصور بھی نہیں آیا کرتا تھا کہ یہ لباس بھی ہمارے جسم پہ ہوگا جو لباس آج رواج میں ہے جو طرز زندگی آج ہے نا اس کا تصور سے بھی انہیں گھن آتا تھا مسلمان بچیوں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جیسے لاغر اونٹنی ہوتی ہے اور اس کی کوہان ہوتی ہے آنے والی عورتیں اپنے بال سر پہ ایسے بنائیں گئی حالانکہ وہاں ایسی کوئی عورت بال بناتی نہیں تھی لیکن اللہ کا نبی ہے نبوت کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے نبوت کے علم سے دیکھ رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ عورتیں اپنے سروں کے بال یوں بنائیں گی جیسے لاگت اونٹ اپنی اس کی کوہان ہوتی اور دوسری بات فرمائی لباس پہنی ہوں گی پھر بھی بے لباس ہوں گی کاسیاتن آریاتن لباس پہنی ہوں گی پھر بھی بے لباس ہوں گی اس قدر باریک اس قدر جس مختصر جس سے جسم, جسم اور, اور, اور, واضح اور, اور, اور واضح ہو جسم, جسم, جسم کی اور نمائش ہو, ہو, ہو, ہو اس کی نمائش اور بڑھ جائے گی حالانکہ عورت کی فطرت میں اللہ نے پردہ رکھا ہے فطرت میں عورت نام ہے عورت وہ چیز جو چھپائی جائے اس کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھی تھی ہاں اگر فطرت مص ہو جائے تو پھر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ورنہ اس کی فطرت میں تو اس قسم کے لباس پہننے سے پہننا بھی اس کے لیے نا تصور بھی نہ گواہ لیکن اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ایک وقت ایسا ہے کہ اس قدر بے لباسی معاشرے کے اندر رواج پا جائے اور مخلوط زندگی مخلوط زندگی بس اوقات میرے عزیزوں نماز بھی ہوتی ہے روزہ بھی ہوتا ہے حج بھی ہوتا ہے ان گھرانوں کے مرد مسجدوں میں بھی آتے ہیں کسی درجے دین سے بھی تعلق ہوتا ہے لیکن اللہ معاف فرمائے یہ گناہ ایسا رواج پا گیا کہ ایسے گھرانوں کی زندگیوں کے اندر بھی بحیائی نے ایسے ڈیرے ڈال لے کہ علامان والحفظ اس گھر کا خواتین کا سلسلہ پورے نمائش کے ساتھ اور پورے بناؤ سنگھار کے ساتھ تقریبات میں شرکت اور یہ گناہ الل اعلان ہوتا ہے اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے مامن رجن یقون فی قومن یومن و فیم بل فَيَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَن يُغَيِّرُونَ عَلَيْهُ وَلَا يُغَيِّرُونَ إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ قَوْلَ أَن يَمُوتُونَ او کما قال علیہ السلام فرمایا جب کوئی شخص اللہ کے نافرمانی کرتا ہے اور لوگ اسے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں اور پھر نہیں روکتے تو ان کے دنیا سے جانے سے پہلے اللہ علیہ اس گناہ کی سزا دے دیا کرتا اس گناہ, اس گناہ میں اس گناہ, اس, گناہ اس گناہ کی سزا اس دنیا میں مل جاتی مرنے سے پہلے یہ گناہ ایسا ہو گیا کہ زندگی کا حصہ, حصہ بن چکا, چکا, چکا اور اس کے اور اس نتائج بد ہیں اس کے نتائج بد ہیں کہ جہاں ایک طرف گھروں کا سکون ختم ہوا جہاں ایک طرف آپس کی محبتیں ختم ہوئیں جہاں ایک طرف, طرف آپس کا گھر ٹوٹنے لگا جہاں ایک طرف, طرف خلا, خلا اور, اور طلاق اور کی آوازیں رواج پا گئی وہاں دوسری طرف ایسا, ایسا معاشرہ اللہ کی رحمت سے بھی دور اللہ کی رحمت, رحمت, دو رحمت سے بھی دئی کھلے عام یہ گنا ہے میں کروں اس کی نحوست سے جہاں ایک طرف آپس کی محبتیں ختم آپس کا سس... تعلق ختم،, ختم طلاق کا رواج کھلا کے تذکرے, خلا خلا تذکرے، خلا گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار وہاں ایک طرف یہ دوسری طرف, دوس دوس طرف دوس اللہ کی رحمت سے یہ معاشرہ دوں اللہ کے رحمت سے کل امت الف المجاہرین اللہ معاف فرما دیا کرتا لیکن, لیکن جب کھلے آم اعلان گنا ہو پھر اللہ, اللہ کی بل بل رحمت اللہ کی رحمت بھی وہاں سے روٹ جاتی کھلے آم تو میرے عزیزوں یہ گناہ رواج میں جس عورت کی فطرت میں پڑتا تھا جس مرد کی آنکھوں میں اللہ نے حیا رکھا تھا وہ ختم ہو رہا وہ ختم ہو اور اس کی رحوصت ہے میں عرض کروں میرے عزیزوں کچھ عبادات چل رہی ہیں کچھ عبادات چل رہی ہیں لیکن یہ ایسے بڑے گنا زندگی میں آ گئے جس نے ہماری زندگیوں میں عبادات کی برکتیں ختم کر دی ان گناہوں کے ہوتے ہوتے اللہ رب الزت نے عورت کا ایک دائرہ کار رکھا ہے اور اسے حیا سے آراستہ کیا ہے پردے سے زینت بخشی ہے حیا سے آراستہ کیا ہے پردے سے زینت بخشی, ہے. سے زینت بخشی ہے. اسے ہے اسے عزت دی ہے کہ اس نے گھر کی زندگی سنبھالنی ہے وہ اس کی زندگی اور وہ گھر کی زندگی کوئی معمولی زندگی نہیں میں عرض کر رہا ہوں امت میں جو جتنے بڑے کارنامے وجود میں آئے اس کی بنیاد گھر بنی اس کی بنیاد گھر گھر سے تیار ہونے والی نسل میدانوں میں کارنامے انجام دیتی ہے گھر سے سی تیار ہونے والی نسل ایمانوں میں جا کر حق اور انصاف کے فیصلے کیا کرتی ہے گھر میں بہادری اور شجاعت کے تذکروں ہی سے وہ جوان شجاعت اور بہادری کے کارنامے سر انجام دیتا ہے گھر ہی کے اس مزا کے اندر علم کی علم کا شوق اور علم کی تذکرے ہوتے ہیں تبھی وہ دنیا کے اندر علم کا نور پھیلاتا ہے گھر بنیاد ہے تو یہ عورت کی زندگی امت مسلمہ کے لیے بہت بنیادی زندگی ہے بہت اہم زندگی ہے یہ عورت ہو ہے اس لیے کسی کہنے والے نے بہت خوب بات کی کہ تم ہمیں اچھی مائیں دے دو ہم تمہیں اچھی قوم دے دیں گے اچھی مائیں دے دو اچھی قوم دے دیں لیکن جب, جب ماں کی گود, گود بانج, بانج ہو جائے, جائے, جائے قوم کہاں سے بنے گی وہ بچہ جب, جب, جب ماں کی چھاتی, چھاتی سے, سے لگتا ہے دودھ نہیں پیتا بلکہ ساتھ اس کے اندر کے جذبات بھی منتقل ہوتے اندر کے جذبات بھی منتقل حیا غیرت اللہ اللہ کے رسول کی محبت ہوئی منتقل ہوتے ہیں بڑی ذمہ داری تھی تو یہ عورت کی ایک زندگی حیا والی غیرت والی عزت والی تو عورت کو اللہ رب العزت نے یہ بڑا جوہر دیا تھا حیا والا پردے کا بڑا حسن دیا تھا اور مردوں کے آنکھوں میں حیا رکھی علم منی نا یا غبو بن اب سوری ان ایمان والوں سے اپنی نگاہیں جھکا دو کل علم و منا سے یا غلوم نہ ان ایمان والیوں سے تم بھی اپنی نگاہیں نہیںجی کر یہ پاکیزہ صاف ستھرا معاشرہ اس سے صاف ستھرے گھر وجود میں آتے ہیں ان حکموں کو زندہ کرنے سے گھروں کی زندگیاں بڑی خوشحال بنتی بڑی محبت والی اعتماد والی بنتی اور جہاں سے اس حکم کو پامال کیا جاتا ہے وہاں گھر کی زندگی نہیں بنتی آج بھی اس غیر گزرے دور کے اندر جہاں یہ ٹی وی کی لانت نہیں ہوتی گندے ڈائجسٹ اور گندے میگزین نہیں ہوتے اور جن کی بچیوں میں حیا اور غیرت ہوتی ہے وہ بیسوں گھروں کے مقابلے میں زیادہ پرسکون ہوتا بیسوں گھروں کے مقابلے ان کے گھروں میں زیادہ سنسد ہوتی ہو تو میرے عزیزوں یہ گھر کی زندگی میں دونوں کردار اہم ہیں مرد کا بھی عورت کا بھی اس لیے حضور علی السلام نے فرمایا کہ میاں بیوی کی محبت اللہ کو بہت پسند ہے بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے بعد جو محبت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ میاں کی بیوی سے بیوی کی میاں سے محبت ہے اور جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے بول بولتے ہیں اور مسکراتے ہیں تو انہیں دیکھ کر اللہ اپنی رحمت سے مسکرا کر ان کی طرف دیکھتا ہے اور ان کا آپس کا ٹوٹنا شیطان کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا باعث ہے وہ اپنے کرندوں کا یہ کارنامہ اس کی سب ایسے کرندے کی سب سے زیادہ حوصلہ افزائی کرتا ہے انہوں نے بڑا کام کیا جو اپنے میاں میں بد اعتمادی اور آپس کا اختلاف پیدا کر اور آپس کی محبت اللہ کے رسول کو بڑی پسند اس لیے حضور علیہ صلاحت وسلام کے رفیقہ حیات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھی اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لا کرتے تھے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ تشریف آئے خوش ہو کے آئے بہت مشکل سے بہت مشکل سے کوئی عورت اپنی میاں کی دینداری سے متاثر ہوتی دوسروں کی دینداری سے متاثر ہو جائے گی انہیں بزرگ سمجھے گی لیکن اپنے شور کے بزرگی سے متاثر ہونا بہت مشکل ہوا. لیکن حدور علی سلاۃ وسلام کی بیویاں اللہ کے نبی کی سب سے سب سے پہلے اللہ کے نبی کا جس نے سب سے پہلے آپ کے اخلاق کا اور آپ کی حقانیت کا اور آپ کے بلند کردار کا جس نے اعتراف کیا وہ آپ کے رفیق حیات کی. سب سے پہلے اس نے اعتراف کیا تو گھر کی زندگی محبت والی ہو اعتماد والی <ققیم> ہو اگر یہ بہم محبت اور اعتماد ہو تو یہ بیچاری اولاد دو کشتیوں کا شکار ہو جاتی ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا کوئی پرسان حال نہیں اگر میاں بیوی میں اعتماد اور محبت کی فضا نہ ہو تو یہ اولاد دو کشتیوں کا شکار ہو جاتی ہے اور, اور یہی اور بچپنا, بچپنا اس کی صلاحیتوں کو ابھرنے کے بجائے, بجائے دبا دیتے ہیں اور اس کے اندر منفی جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں جب وہ گھر کا حال یہی بچپن اس کے اندر منفی جذبات پیدا ہیں اس کے اندر تشدد اور جسے کہیں کہ منفی جذبات بچ اس گھر کے ماحول کے اثرات اس طرح منتقل اس لیے کہ یہ بچے صاف تختی کی طرح ہیں صاف تختی کی طرح اس وقت جو وہ منظر دیکھتے ہیں اور اس وقت ان کے سب سے بڑے مقتدا اور پیشوا پیر اور شیخ اس کے ماں باپ وہ زندگی وہ دیکھتے جو وہ دیکھتے ہیں وہ منتقل تو اس لیے ماں باپ کی زندگی آپس کی محبت والی ان کا آپس میں محبت سے بیٹھنا بس اوقات رات بھر کی نفل عبادت سے بڑی دیکھی بن جاتی محبت سے بیٹھنا محبت سے باتیں کریں یہ زندگی ہے لیکن میرے عزیز اس محبت کو گن گھن لگ جاتا ہے جب یہاں بے پردگی آ ہے جب یہاں اوریانی آ جائے جہاں اس گھر میں مخلوط عام آزاد مردوں کا آنا ہو جائے جب اس عورت کا آزاد مردوں سے ملنا ہو جائے جب اس کا مخلوط محفلوں میں جانا ہو جائے جب اس کے سامنے اسکرین کھل جائے اور یہ اپنا وقت اس پہ دینے لگ جائے پھر یہ آپس کی محبتیں اور اعتماد کی فضا آگ لگائے پھر یہ نہیں قائم رہ سکتا نہیں بلکہ بڑی بدکس ہے بچے جوان ہوتے ازاد دیختے اور دیختے اور ہیں آزاد ماحولوں میں دیکھتے پڑھتے ہیں بچیاں جوان ہوتی ہیں آزاد ماحولوں میں دیکھتی اور پڑھتی وہ اپنی زندگی کا آئیڈیل بنا ہیں یا بنا لیتے ہیں اور جب اس آئیڈیل پہ کوئی بھی اترتا تو ان کی زندگیاں آئیڈیل تلاش کرتے کرتے گزر جاتی اس لیے کہ انہوں نے کاغذ کے صفحے پہ پڑھ کے ایک آئیڈیل بنا لیا ٹی وی کی اسکرین اس پر دیکھ کر ایک آئیڈیل بنا لیا سیڑھیوں پہ اسکول کالج کی گلیوں میں انہوں نے ایک آئیڈیل بنا لیا اس بے پردے کے نتیجے یہ کہ اس تصور کے مطابق تلاش رہتی ہے وہ نہیں ملی زندگی گزر جاتی یعنی اس حکم کو توڑنے سے کوئی ایک خراب بھی نہیں پورے معاشرے کے لیے بربادی ہے اگر یہ مخلوط, مخلوط نظام زندگی مخلوط میل جول نہ ختم ہو اور یہ حیا کا پردہ زندہ نہ ہو تو بی سیوں خرابیاں معاشرے میں رواج دیکھ بھی رہے ہیں اور زہر ان خرابیوں کا تذکرہ سن بھی رہے آج مسلمان ہمت نہیں کرتا ہمت نہیں کرتا ان حالات سے دوچار ہمارا معاشرہ ہے ہمت نہیں کرتا بلکہ یہ کہہ کر نظر اندر جوان ہیں ٹھیک ہو جائیں لیکن جب جب سر سے پانی گزر جاتا ہے پھر ہوش آتا لیکن وہ وقت گزر چکا ہوتا پرسن زہر کے ٹائم ایک صاحب آئے بیچارے لگے رات کو ایک شخص میرے گھر پہ آیا اچھے سوسائٹی میں رہتا ہے پریشان حال کہنے لگا دعا کرے اللہ مجھے اٹھا لے یا میرے بچے کو اٹھا لے کیا ہوا کہا کیا کرتا ہے اولے بول کر رہا کیا ہوا کہ گاڑی لے کے آیا شراب پی کے آیا میں نے ڈانٹا پستول نکال لیا یہ کوئی ایک کہانی نہیں ہے میریز ہو جب ہم اپنے بچوں کو گھر کا پاکیزہ ماحول نہیں دیں گے اور پاکیزہ صحبت نہیں دیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہم رونا بھی چاہیں گے رو بھی نہیں سکیں گے روکنا بھی چاہیں گے روک نہیں پائیں گے پہلے تمنا ہو چاہت ہوتی تھی اولاد ہو پھر چاہت ہوگی نہ ہوتی تو اچھا تھا تھانوی رحمتہ اللہ لکھا کہ نہ فرمان اولاد چھٹی انگلی کی طرف نہ کاٹ سکتے ہیں نہ رکھ سکتے خون جلا دیتا ہے خون جلا دیتا لیکن اس میں قصور میرا بھی ہے ہمارا بھی ہے وہ ماحول ہی کہاں دیا جس سے اس میں خوبیاں اور اچھی صفات پیدا وہ ماحول ہی کہاں دیا اگر بچے کے بچے ہاتھ میں سائیکل دی جائے اور اس میں بریک بھی نہ ہو اور راستہ بھی ڈھیلان ہو اور آگے گڑے میں جا رہا تو قصور کس کا ہے دینے والا کا بھی ہے کہ بریک بھی نہیں راستہ بھی اس میں بھی ڈھیلان ہے آگے ہے بھی گڑا جوان, جوان بچہ ہے جوان, جوان بچی, بچی ہے بچی بس ایسے ماحول میں بھیگ, بھیگ دیا دی جہاں دی ایمان, ایمان کی بریک, بریک ہی نہیں ہے اور ہے بھی آگے گڑھ ہی گڑھے اب وہ گرتا تو قصور سب ہے بھیجا کہاں تھا کس ماحول میں بھیجا تھا تو میرے عزیزو اب تو پہلے سے زیادہ گھروں کے ماحول کو بنانے کی ضرورت ہے پہلے سے زیادہ پہلے تو کچھ الف با اسکولوں میں بھی ہو جاتا تھا تعلیمی اداروں کے اندر بھی ہوتا تھا کچھ خوف خدا رکھنے والے اساتذہ بھی مل جا کرتے تھے کچھ تربیت کا ماحول نانی کے یہاں میں مل جاتا تھا دادی کے یہاں میں مل جا کرتا تھا دوستوں میں کچھ نیک سیرت لڑکے مل جا کرتے تھے اب تو ڈھونڈنے سے ایسے ماحول نہیں ملتے ڈھونڈنے سے نہیں ملتے اب تو ماں باپ کی ذمہ داریاں, داریاں گھر کے انتظام پر اور زیادہ بڑھ گئی پھر جمعے میں نے ایک بات عرض کی ساتھیوں کو کہ ایک بہت بڑا فتنہ اور ایک بہت خوفناک, سادش سادش بہت خوفناک سازش ہے بہت خوفناک سازش وہ یہ کہ آج ہماری نسل کو جوان بچیوں کو جوان بچوں کو ایک طرف, ایک طرف تو, تو مسلمانوں, مسلمانوں کی تلخ مسلمان داستانے مسلمانوں کے حالات دکھائے سخ... جاتے ہیں سنائے جاتے ہیں ارد گرد مسلمانوں کے حالات دکھائے جاتے ہیں سنائے جاتے ہیں اور دوسری طرف کفر اسی اسکرین پر دوسری طرف کفر کی ترقی کفر کے کارنامے ان کے مصنوعی زندگی کی چمک دمک وہ دکھائی جائے گی تو, تو ہماری یہ نئی نسل سائس جب سائس اپنی یہ زندگی مسلمانوں کی دیکھتی ہے اور کفر کی ترقی دیکھتی ہے تو اس, اس کے لیے مرتد, مرتد ارتداد کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے کہتا ہے کیا رکھا ہے مسلمانی میں کیا رکھا ہے اسلام میں کیا رکھا ہے حیا میں کیا رکھا ہے غیرت میں کیا رکھا ہے نماز روزے میں کیا رکھا ہے ملاؤں کے پاس جانے میں دیکھا نہیں دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دنیا میں انجوائے کرنا ہے ترقی کرنی ہے دنیا کے اندر بلند منصبوں پہ جانا ہے تو پھر کفر کی تعزیت کفر کی ترقی کفر کے طور طریقے یہ اپنا دنیا میں ترقی کر لو یہ ہماری نئی نسل کو سبق پڑھایا جا رہا ہے اس سے نسلیں ذہنی اور فکری طور پہ ارتداد کی طرف جا رہی ہیں ایک طرف میں ارض کروں مسلمانوں کی تلخ داستانیں دکھائی جا رہی ہیں سنائی جا رہی ہیں مذہبی طبقے کو بتنما انداز میں پیش کیا جا رہا ہے ان کے کردار کو مسخ کر کے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے. دوسرا, دوسرا کفر ترق کی ترقی ان کی خوشحالی دل دل ان, دل ان دل کی مصنوعی زندگی میں مصنوعی زندگی دل اس لیے دل عرض دل کر دل دل رہا ہوں ان کیا زندگی نام کی دل چیز ہی کوئی نہیں جہاں تیسری عورت کو طلاق ہو دوسرا بیٹا حرام کا ہو باپ بوڑھے مائیں اور ڈہجوں میں زندگی گزار رہی ہے کون سی زندگی جہاں اکتیس سیکنڈ میں ایک, ایک سکن سکن آدمی خودکشی کر رہا ہو جہاں دنیا کے اندر سب سے زیادہ ڈپریشن کا استعمال ہو رہا ہو ان کے پاس کیا زندگی ہے لیکن ہماری نسل کو وہ چمک دھمک ظاہری ایسی دکھائی جاتی ہے کہ زندگی ہے ہی ہوئی زندگی ہے ہی ہوئی اور دوسری طرف مسلمانوں کے یہ تلخ داستانیں سنائی جاتی ہیں دکھائی جاتی ہیں تو جب اس کے پاس قرآن کا پیغام نہ ہو نبی کی زندگی نہ ہو صحابہ کے کارنامے اس کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو تو وہ کہتے ہیں مسلمان بننا ہے تو پھر اپنے آپ کو ذلت میں ڈالنا مسلمان بننا ہے تو اپنے آپ کو اس طرح پستی میں ڈالنا مسلمان بننا ہے دین پہ چلنا ہے تو پھر اپنے لیے مصیبتیں ان کا راستہ کھولنا ہے ہاں ترقی کرنی ہے دنیا میں انجوائے اور مزے کرنے ہیں پھر کفر کے زندگی میں <سؤال> یہ ہماری نئی نسل <سؤال> کا ذہن بن رہا ہے تیزی <سؤال> کے <کی> ساتھ <سؤال> ہمیں اندازہ نہیں <سؤال> بس, بس اوقات خاندانی, خاندانی سلسلے کی وجہ سے کفر کا اعلان دا نہیں دا کرتا دا لیکن دا جب دا یہ نسلیں یورپ میں جاتی ہیں کینیڈا میں جاتی ہے اسٹریلیا میں جاتی ہیں تو کھلے آپ اس صورت اسلام اور ایمان کو بھی خیر باد کہہ دیں کہ ہمارا اسلام سے کوئی تاغد ہمارے مسلمانی سے کوئی تارنا ایسے اسلام, اسلام سے دس بردار ہو جاتا جا ہے جا جا, بڑا دل گردہ ہے ان ماں باپ کا دو بچوں کو تو بچے بچیوں کو بھی یوں ہی بھیج دیتے بڑا دل گرتا پتہ نہیں کیسی ان کی مسلمانی بچیاں جوان بچیاں میرے عزیزوں یہ ایک خطرناک منصوبہ ہے مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے بچوں کے لیے نئی نسل کے لیے کہ اس طریقے سے انہیں اسلام سے زور عیسائیت کے قریب کفر کے قریب کیا ہے تو پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کہ جب ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر تعلیمی نصاب کے اندر درائے, درائے ابلاک پہ بیٹھنے والے سبھی ہمارے خیر خانی, خانی رہے تو ماں باپ کو باپ اپنی باپ اولاد کو زیادہ فکر, دلاغ فکر کرنی, کرنی, کرنی, کرنی, کرنی, گھر کرنی گھر کا ماحول بنانا ہے فضا بنانی ہے اللہ کا کلام ہے نا اللہ کا کلام ہے اللہ کا پیغام ہے وہ کلام اور کلام تو یہ کہہ رہا پیغام تو یہ کہہ رہا کہ میں اہل ایمان کی اس دنیا میں مدد اور نصرت کروں گا اللہ کا پیغام تو یہی ہے ورئی بدل کہ اگر یہ ایمان کی زندگی اختیار کریں گے ان کا خوف امن سے بدل جائے گا ان کا فساد صلح سے بدل جائے گا ان کی ذلت اور پستی عروج سے اور قوت اور طاقت سے بدل جائے گی اگر ایمان کی زندگی اختیار کریں گے قرآن کا پیغام تو یہی ہے تو ایک, ایک سبق, سبق تو ان حالات, حالات سے یہ لیا جائے, جائے کہ چھوڑو مذہب کو چھوڑو دین کو چھوڑو حیا کو چھوڑو, خرایا خرایا خرایا خرایا خرایا کو، خرایا کو. چھوڑو پردے کو کفر کی زندگی زندگ اختیار کا اور ایک ان حالات سے یہ سبق لینے کا صحیح طریقہ ہے جو قرآن دے رہا ہے کہ آج جو کچھ ہماری پستی اور ذلت اور رسوائی ہے ارد کے حالات میں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آج ہم نام کے مسلمان ہیں کام کے نہیں نام, نام کے کام کے کوئی نہیں سورتن کلما ہے کلمے کی حقیقت, کی حقیقت کی کوئی نہیں کلمے کے بول ہیں کلمے کی روح کوئی نہیں نماز کے سورت ہے حقیقت کوئی نہیں حج عمرے کی صورتیں ہیں روح کوئی نہیں حقیقت نہیں رہی رہی تو پستی اور ذلت کی وجہ مذہب نہیں ہے دین نہیں ہے حیا نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت سے معروبی ہے اگر, اگر, اگر آج اگر حقیقت, اگر حقیقت اگر مل جائے, جائے تو اللہ کا اعلان ام ام ہے وہ ان تم العال ان کن تم امین تم سد بلند رہو, بھی رہو بھی گے اگر, اگر, اگر تم حقیقی ایمان والے بنے عزت تمہارے قدم چومے گی تم دنیا کے اندر فتح اور نسط کے جھنڈے گاڑو گے تمہاری تمہاری بدولت دنیا میں امن قائم ہوگا تم دنیا کے لیے باعث رحمت بن جاؤ گے تمہارا وجود دنیا کے لیے جان و مال عزت آبوں کے حفاظت کا ذریعہ بنے گا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کی روح مل جائے تمہیں عزیز ہماری نئی نسل ذہنی اور فکری طور پر وہ ارتداد کی طرف جاتا اگر ہمیں اسے قرآن کا پیغام نہ دیا نا اس کے سامنے نبی, نبی کی زندگی نہ دکھائی لکھائی. اسے صحابہ کی زندگی سے روشناس نہ کرایا علما صلی اللہ کی صحبت میں نہ لے کر گئے یہ تذکرے نہ سنے تو میرے فکری طور پہ ارتداد کی طرف جاتا ذہنی طور پہ وہ اسلام سے دستبردار ہوتا ان کا ذہن یہی بنے بانے گا بانے بانے بانے کہ آج کے دور, دور میں اسلام, اسلام پر, پر, پر عمل کرنا اور اسلام سے اپنا اسلام دامن جوڑنا جو یوں جیسے سے سے سے پہاڑوں, پہاڑوں, پہاڑوں کی طرف تلے جانا پہاڑوں کی زندگی گزارنا ہزاروں سال پیچھے زندگی کو دھکیل دینا دیں یہ ان کا ذہن بن جائے تو میرے عزیز گھر کی چار دیواری تو اختیار ہے ہر کی Biology چار دیواری تو اختیار ہو گئی ہماری رسائی تعلیمی اداروں تک نہیں ہماری رسائی بازاروں تک نہیں ہماری رسائی عدالتوں تک نہیں ہماری رسائی ایوانوں تک نہیں چار دیواری تو ہے یہاں میں کتنا دین زندہ کرتا یہاں کتنا دین زندہ کرتا اور یہاں میں نے تربیت کا کیا نظام بنایا دیکھو عزیزوں کسی درجے ہمارے گھروں کسی درجے ہمارے گھروں نماز روزہ عبادات ہے لیکن سچ انس کر رہا ہوں جس سے آج ہمارے گھر اور ہماری زندگیاں خالی ہوئی وہ ہیں معاملات اور معاشرت اس سے ہماری زندگیاں خالی ہوئی ان کے شادیاں دیکھو تو لگتا ہی نہیں کہ یہ وہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں تسبیح بھی پڑھتے ہیں ان کے فیشن دیکھ تو, تو لگتا ہی نہیں کہ یہ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور یار حرکت بھی کر رہے ہیں <سک> ان کے حج عمرے دیکھو اور ان کے معاملات اور کاروبار دیکھو لگتا ہی نہیں کہ دونوں ایک جیسی ہے تو یہ معاملات اور معاشرت میں اس میں زندگی اسلام کی آئے تو اگر ہم اپنے گھر کی چار دیواری کو اسلام کے مطابق بھالیں تو انشاءاللہ شاء پھر چراغ سے چراغ جلے جا گا پھر روشنی بھیجے پھر روشنی سے میرے چیزوں اپنے گھروں کی زندگی کے اندر رواج حیا کی زندگی اور ہر اس تقریب میں جہاں اختلاط ہے ہم نہیں آ سکتے خاندان والے ناراض ہوں گے تو انہیں بھی احساس ہو کہ اگر ہم یہ بیائی کے مناظر رکھیں مناظر رکھیں گے تو ہمارے رشتے دار ناراض ہو جائیں گے آپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ ناراض ہو جائیں گے انہیں کیوں ڈر نہیں لگتا کہ آپ بھی ناراض ہو جائیں گے انہیں بھی تو ہو کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اس بےدینی سے بھی ناراض ہوتے کچھ تو ایسے ہیں جو اس دینی کے اندر شرکت نہیں کر اس بحیائی کے اندر ان شرکت نہیں کرتے ہمیں اپنا ماحول بنانا ہوگا کب تک دنیا کو دیکھ کے چلے گے کب تک ہمیں हم اپنا ماحول بنانا ہو کہ اگر انہیں ہمارا لحاظ نہیں تو ہم کیوں لحاظ کر رہے ہیں اللہ کو ناراض کر کے انہیں ہمیں ہمارا لحاظ نہیں تو ہم بھی اللہ کو ناراض کر کے ان کا لحاظ نہ رکھیں اس لیے کہ وہاں جو لانت برس رہی ہے نہوست بڑھ رہی ہے میں اس میں شرکت کیوں کروں تو میرے عزیزوں اپنی زندگی کو اپنے گھر کی زندگی کو پوری شریعت کے مطابق ڈھالو اور اس میں خصوصاً حیا والی زندگی بے پردگی نہ ہو آزاد میں جول نہ ہو شریعت کے مطابق پردہ ہو مردوں کا الگ بیٹھنا ہو عورتوں کا الگ بیٹھنا ہو اس کی برکت سے بڑی برکتیں ہو بڑی برکتیں اللہ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دی؟ باخدا الحمد للہ اللہ علیک الحمد کلو والا کا شکر کلو اللہ الحمد کلو والا کا شکر کلو اللہ کرے کو حسن عبادت حسن جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما ایمان والی سکون والی چین والی راحت پری زندگی نصیب فرما اے مولا اپنا تعلق نصیب فرما اپنی سچی محبت نصیب فرما گناہوں سے باغ زندگی نصیب فرما مولا تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائید حاجات کو پورا فرما سبھی کی مشکلات کو آسان فرما اپنے فضل سے اپنے کرم سے سب کی پریشانیوں کو ختم فرما اے مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہر قسم کے حادثات سے آسانی حادث سے موضی اور دیگر بیماریوں سے محفوظ فرما زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ فرما اسپتالوں کی زندگیوں سے محفوظ فرما مولا ہر گناہ سے سچی نظامت نصیب فرما ہر گناہ پر سچی نظامت نصیب فرما سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما اے مولا ہمارے گناہوں کو گناہوں گناہ سے ہماری زندگیوں کو گناہوں سے پاک فرما اے مولا اپنے فضل سے ہماری زندگیوں کو گناہوں سے پاک فرما ہمیں رزق حلال روا سے نصیب فرما برکت والی زندگی برکت والی روزی نصیب فرما لکمۂ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما ہمارے بچے بچیوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا. اولادوں کے فتنوں سے آزمائشوں سے نافرمانیوں سے محفوظ فرما اے مولا کریم اولادوں کے فتنوں سے ازمائشوں سے نافرمانیوں سے محفوظ فرما مولا اے کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے تمام بیماروں کو آفیت والی صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرما ہم اللہ دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے جو تیرے ہاں مقبول ہیں ان کی عظمت محبت قدر نصیب فرما مساجد کی مدارس کی مکاتب کی علماء کی حفاظت فرما اے مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما ہمارے وطن عزیز کو استحکام نصیب فرما امن کا گہوارہ بنا ہمارے ملک پہ رحم فرما ہمارے شہر پہ رحم فرما اہل اسلام میں اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما مولا جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے دین دشمن ملدمن ہیں ان کے شر سے عہل اسلام کی حفاظت فرما اے مولا جو مسلمانوں کو دین سے عہل دین سے مساج سے مدارس سے دور کرنے کی سازشیں کر رہے ان ظالموں کے شر سے عہل اسلام کی حفاظت فرما اے مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کے حال پر رحم فرما اے مولا ہم سب کے حال پر رحم فرما ہمارے گھروں کا محبتوں کا گہوارہ بنا آپس میں اعتماد کی زندگی نصیب فرما نا اتفاقی اور قسم کے انتشار اختلاف کو اپنے فضل سے ختم فرما اے مولا ہمیں اپنے گھروں میں سو فیصد دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما اے مولا کریم دین کے مطابق اپنے گھروں کا ماحول ڈھالنے کی ہمت توفیق نصیب فرما اپنے خوشیوں میں غمیوں میں اپنے پیارے نبی کے طور طریقے زندہ کرنے کے توفیق نصیب فرما رمنا تکمبل من کاانت سمی العالیم متبالین طواب الرحیم صلی اللہ علیہ محمد اجمعین